أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه وبنقه البر أن تولوا وجوهكم قِبَل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وأتى المال على حبه ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والصائلين في الرقاب الْبَأْسِ صلاک الَّذِينَ صَدَقُوا ادا هُمُ الْمُتَّقُونَ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو بلکہ نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ پر یوم آخرت پر فرشتوں پر کتابوں پر نبیوں پر ایمان لایا اور محبت کے باوجود اس نے مال قریبی رشتے داروں یتیموں مسکینوں مسافروں اور سوال کرنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرنے میں خرچ کیا اور اس نے نماز قائم کی زکوٰۃ ادا کی اور وہ اللہ کے وعدے کو پورا کرنے والے ہیں جب وہ وعدہ کرتے ہیں اور وہ صبر کرنے والے ہیں تنگیوں میں تکلیفوں میں اور لڑائی کے وقت وہی لوگ سچے ہیں اور وہی لوگ پرہیزگار ہیں یا ایہا الذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتل اے اہل ایمان تم پر مقتولوں میں بدلہ لینا قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے الحر بالحر آزاد کے بدلے آزاد والعبد بالعبد اور غلام غلام کے بدلے والانثا بالانثا اور عورت عورت کے بدلے فمن عفی علی اخیه شئ پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے فتبا ان بال معروف ہی و ادا ان عل تو معروف طریقے سے اچھے طریقے سے اس کے پیچھے لگنا ہے اور اس کو ادا کر دینا ہے احسان کے ساتھ یعنی کہ دیت میں سے ساری, ساری بھی معاف کر سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے اگر اولیاء نے کچھ دیت یا ساری دیت معاف کر دی تو ان کی مرضی ہے اور اگر کچھ معاف کر دی یا کچھ نام مثلاً آدھی معاف کر دی تو باقی آدھی اچھے طریقے کے ساتھ ان کو ادا کی جائے جیتی جیتی سو اونٹ پتل کا بدلہ سو اونٹ ایک انگلی اگر کسی کی کاٹے گا تو قدر ہے ہاں جی قتل کا بدلہ قتل ہے اب وہ آگے انشاءاللہ شاء اللہ جائیں گی آیات تو وضاحت ہے ان مسائل کی نا کہ جو بندہ قتل کر دیا جاتا ہے اب اس کے بعد قاتل کے لیے دو کام ہیں یا تو قتل کا بدلہ قتل یا پھر قساس کے بجائے دیت اور یہ دونوں کا اختیار مقتول کے اولیاء کے پاس ہے کہ وہ دیت قبول کرتے ہیں یا کساسن اس کو قتل کرواتے ہیں یا معاف کر دیتے ہیں سمجھو مالک کے پاس وہ ان کے پاس اختیار ہے مقتول کے اولیاء کے پاس اختیار ہے جو بندے کے والی وارس ہوتے ہیں اس بارے میں عصابات وارث ہوتے ہیں اصل وارث عصابات یعنی کہ باپ بیٹا پہلے نمبر پہ بیٹا پھر باپ ٹھیک ہے پھر بھائی پھر چچا پھر ان کی اولاد بھائی بھائی کی اولاد چچے کے بعد چچا کی اولاد اور اسی طرح اگر کسی نے قتل کر دیا ہے مثلا عورت اگر کسی نے عورت نے کسی کو قتل کیا ہے تو عورت کی جو دیت ہے وہ بھی اس کی اشابات ادا کریں گے ہاں خامد پر اس کی دیت لازم نہیں ہے اچھا. عورت کے اشابات پر دیت ہے ہاں خامد اگر دیت کی ادائیگی میں تعاون کرتا ہے مدد کرتا ہے تو یہ اس کا حسن سلوک ہے شیئر. تو اگر نہ دیت اشابات پر ہے یہ جو حقیقی مرد رشتہ دار ہوتے ہیں بیٹا بیٹے کی اولاد والد بھائی بھائیوں کی اولاد پھر چچا چچے کی اولاد بالترتیب ٹھیک ہے من تو جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے فتیبا امبل معروف تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا ہے وہ ادا انہی بی احسان اور اچھے طریقے سے اس کے پاس پہنچا دینا لازم ہے ذالقہ تخفیف رب یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی تخفیف ہے آسانی ہے رحمتن اور مہربانی رحمت ہے فمن بعد کا تو جو اس کے بعد زیاتی کرے گا فلاح و اذاب اس کے لیے عذاب ہے دردناک ولا کم فلقص حیات الالباب اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو تاکہ تم بچ جاؤ حضر کم الموت تم پر فرض کر دیا گیا ہے لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آن پہنچے ان طرح کا خیرہ اگر اس نے کوئی مال چھوڑا ہے الوسیت وسیعت فرض کی گئی ہے ریل والاقربین بالمعروف والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے حق پن المتقین پرہیزگاروں پر یہ لازم ہے پہلے وسیعت ہی والدین کے لیے قریبی رشتہ داروں کے لیے لیکن بعد میں اللہ تعالی نے وراثت کے احکامات نادر کر دیے تو اس کے بعد جو یہ تھے برا جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ان کے لیے باعث اپنا وصیت کرنا ختم ہو گیا اب وصیت کرنا فرض ہے وسیعت کرنا فرض اور لازم ہے وصیت منسوخ نہیں ہوئی صرف وارثوں کے حق میں وصیت منسوخ ہوئی ہے نبیر السلام کی حدیث ہے ان اللہ کل حق حق فلاں وسیعت علی اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے لہذا اب وارث کے لیے وصیت نہیں وارث کے علاوہ جو وارث نہیں بن رہا اس کے لیے وصیت مثال کے طور پہ آدمی کے بیٹے ہیں اور پوتے ہیں اب بیٹوں کی موجودگی میں کسی پوتے کو کچھ نہیں ملتا تو یہ پوتے کے لیے وسیعت کر سکتا ہے دوتے کے لیے وسیعت کر سکتا ہے مثلا ایسے ہی بیٹا موجود ہے تو بھائی کو کچھ نہیں ملے گا بھائی کے لیے وسیعت کر سکتا ہے اور پھر اسی طرح وہ لوگ جو دور کے رشتہ دار ہیں یا جو رشتہ دار ہیں ہی نہیں سرے سے پیسے کارے خیر کے لیے مثلا مسجد کے لیے مدرسے کے لیے جہاد کے لیے وہ وصیت کر سکتا ہے وصیت کرنا فرض ہے پہلے تھی سارے مال کی اب ایک تہائی مال کی جتنا اس کا ترکہ ہے نا اس میں سے ایک بٹا تین ایک تہائی مال کی وہ وصیت کر سکتا ہے زیادہ کی نہیں اگر زیادہ مال کی وصیت کرے گا مثلا مثلاً وصیت کر دیا کہ میرا آدھا مال پلا پلا پلا پھلا جگہ پر صرف کر دینا تو اس کی یہ وسیع آدھے مال والی باطل ہو جائے گی صرف ایک تہائی مال کو صرف کیا جائے گا باقی جو دو بٹا تین ہے دو تہائی حصہ ہے وہ وارثوں کو دیا جائے گا اب اگر یہ یہ کہتے ہیں جو میں گیا تو ہے میرا پورا مکان سے کو دے دیں ہاں پورا مکان ہم دیکھیں گے کہ اس کی ترکے میں سے اس کا کتنا حصہ ہے کتنے فیصد ہے اگر وہ جو مکان ہے وہ تینتیس تہذاتی ہے مکان کے علاوہ اس کا کوئی اور ترکہ ہے کہ نہیں اگر اور بھی اس کا ترکہ ہے اور بھی مال اس نے چھوڑا ہے تو پھر اس میں سے ہم دیکھیں گے کہ مکان کی قیمت 33 فیصد سے کم ہے تو پھر تو ٹھیک ہے اگر اس سے زیادہ ہوگی تو پھر سارا مکان نہیں دیا جائے گا پھر زیادہ سے زیادہ 33 فیصد دیا جائے گا بس ایک تہائی رسیت کرنا فرض ہے ہاں تو وہ ایک فریضے کا تارک ہے اس نے ایک فریضہ چھوڑ دیا جو اس پر لازم تھا وسیعت کرنی چاہیے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وسیعت کا حکم ویسے ہی منسوخ ہو گیا حالانکہ ایسی بات نہیں ہے کیونکہ وراثت والی یاتوں میں بھی اللہ نے بار بار یہی کہا ممبادی وسیع یوسا بہا عودین ممبادی وسیع تو سونا بہاؤنبادی وسیت یوسی نہ بہا اودین یعنی یہ ترکہ تقسیم کرنا ہے وارثوں میں لیکن تقسیم کرنا ہے وسیعت پوری کرنے کے بعد قرض ادا کرنے کے بعد میت کے مرنے کے بعد سب سے پہلے اس کے ترکے میں سے اس کے کفن تفن کا بندوبست ہوگا پھر جو مال باقی بچے گا اس میں سے پھر میت کا قرضہ ادا کیا جائے گا قرض ادا کرنے کے بعد جو مال باقی بچے گا اس کی ایک تہائی سے وسیعت پوری کی جائے گی پھر جو مال باقی بچے گا وہ بات میں تقسیم ہوگا یہ طریقہ ہے وہ اس لیے کہتی ہیں کہ اگر انہوں نے حصہ لے لیا تو وہ اس ظلم سے ڈرتے ہوئے وہ نہیں لیتی ویسا ہے نا کہ ان کا جو حصہ بنتا ہے ان کے نام کروا دیں ٹھیک ہے ان کے نام لگوا دیں کروا دیں ان کے سپرد کر دیں کرنے کے بعد حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے جس نے فمم بدالا ہو پھر جو شخص اس کو بدل دے تبدیل کر دے وسیع کو سننے کے بعد ف اناما اتم ہوں اللہ یہ بدلونا ہوں تو اس کا گنا ان لوگوں پر ہے جو اس کو تبدیل کرتے ہیں ان اللہ سمی علیم یقین اللہ تعالی خوب سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے فمن خاطم جنف ان او اتما پس جو شخص وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی غلطی یا گناہ سے ڈرے جنف کہتے ہیں خطا ان جو غلطی ہو جائے اور اطم کہتے ہیں امدن جان بوجھ کے کی جانے والی غلطی فاصل ہے بینا ہوں تو وہ ان کے درمیان اصلاح کر دے فلاں اسما علے تو اس اصلاح کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے ان اللہ غفور رحیم یقینا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے یعنی کہ وصیت کرنے میں اس نے غلطی کر لی غلط وصیت کر دی تو اس کی اصلاح کر گیا مثال کے طور پہ آج وہ اپنے بیٹے کے لیے وصیت کر جاتا ہے بیٹے کے لیے تو وصیت ہے ہی نہیں بیٹے کوئی نہیں کسی وارث کے لیے وسیع نہیں تو بیوی کے لیے آٹھواں حصہ ہے اگر میت کی اولاد نہیں ہے تو اس کے لیے چوتھا حصہ میت کی مرنے والے کی اولاد ہے تو بیوی بی کو ملے گا آٹھواں حصہ اور اگر میت کی اولاد نہیں تو میت کی بیوی بی کو ملے گا چوتھا حصہ ایسے ہی مرنے والی عورت ہے اس عورت کی اگر اولاد ہے تو عورت کے ترکے میں سے خامد کو ملے گا چوتھا حصہ اگر میت کی اولاد نہیں کو اد ایسا ملے گا ترکیب سے آدھا، آدھا. باقی ادا دیگر وارثوں کو اس کے ماں باپ ہیں بہن بھائی ہیں اور وہ وسیعت یعنی کہ فرض نہیں ہے اگر کر دیتا ہے تو اس کی وصیت اس لائق ہے کہ اس پر عمل کیا جائے تو ٹھیک ہے کئی وصیت کر کے مرتے جی میرا جنازہ فلاں مولوی صاحب پڑا اب وہ فلاں مولوی صاحب اس سے پہلے چل بسے ہوں تو پھر یا وہ کئی ایسے علاقے اور ایسی جگہ میں پہنچے ہوئے ہوں مثلاً تبلیغی دورے پر تو اب یہ چیز پوری تو نہیں کی جا سکتی مال کے بارے میں جو وصیت کرے گا وہ پوری کی جا سکتی ہے اس نے چھوڑا ہے یہ جو وصیت آ رہی ہے زیادہ سے زیادہ تینتیس فیصد کم از کم ایک فیصد یا آمنو کتب علیکم سیام اے اہل ایمان تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے لکھ دیا گیا ہے کم آپ اللہ دین من قبلکم جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تتقون تاکہ تم بنو ہوئے چند دنوں میں او سفر گنتی پوری کرنا ہے وہ یوتی خون ہو اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں تعام مسکین کا کھانا ہے فَمَن تخیر خَيْرًا پھر جو شخص خوشی سے کوئی نیکی کرے فو خیر اللح تو وہ اس کے لیے بہتر ہے وہ انتصوم خیر اللق اور اگر تم روزہ ہی رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے ان کم تم تعلام اگر تم جانتے ہو یہ پہلے رخصت تھی کہ جو آدمی طاقت رکھتا ہے فضیہ دینے کی وہ فدیہ دے لے جو فدیہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا چاہے بیمار ہے چاہے مسافر ہے اگر وہ فدیہ نہیں دے سکتا تو وہ روزہ ہی رکھے گا ان دنوں میں نہیں رکھ سکتا بعد میں رکھ لے لیکن آدمی صحت مند ہے ہٹا کٹا ہے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس طاقت ہے فدیہ دینے کی نہ رکھے روزہ فدیہ دے لے یعنی فدیہ دینے کی رخصت بیمار یا مسافر کے لیے نہیں تھی کیونکہ بیمار اور مسافر کو کیا کہا جا رہا ہے فائدہ تم من ایامن اخر یہ بعد کے دنوں میں پورے کر لیں ہاں وہ لوگ جو فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ دے لیں ایک مسکین کا کھانا یہ فدیہ ہے ہاں جی شریف افطاری ہوگی نا تین ٹائم یہ تو رمضان کی بات ہو رہی نا روزے کی روزے کی تو بعد میں یہ اوکے منسوخ ہو گیا اب چاہے کوئی بیمار ہے چاہے کوئی مسافر ہے اس کو روزہ ہی رکھنا پڑے گا کسی کے پاس فدیہ دینے کی طاقت ہے وہ بھی روزہ ہی رکھے گا فدیہ اب کسی سے قبول نہیں کیا جائے گا چاہے کوئی بوڑھا ہے چاہے کوئی بیمار ہے دہمی مریض ہے پھر بھی وہ روزہ رکھے دہمی مریض عام طور پہ جب مرض ہو جاتی ہے نا لمبی تو اس وقت مرض کا احساس کم ہو جاتا ہے پھر جس طرح آج کل سردیوں کے دن ہیں ان دنوں میں کسی بھی مریض کے لیے روزہ رکھنا کوئی مشکل نہیں یہ کہ مسلسل نہیں رکھ سکتا یہ تین چار مہینے ہیں سردیوں کے ایک دن روزہ رکھے دو دن نہ رکھے پھر ایک دن رکھ لے دو دن نہ رکھے ہاں جی تو یہ تین مہینوں کے اندر اندر اس کے روزے پورے ہو جائیں گے تو دائمی مریض پر بھی روزہ رکھنا فرض ہے کوئی ایسا مریض ہے جو رکھ ہی نہیں سکتا اتنی ہمت نہیں ہے تو اللہ سے امید رکھے کہ اللہ اس کو صحت دے دے گا صحت مند ہو کے روزہ رکھے اور اگر صحت بھی اس کو نہیں ملتی اور وہ فوت ہو جاتا ہے شہی بخاری کے اندر حدیث آتی ہے سیاح <سلام> والی جو بندہ فوت ہو جائے اور اس پر روزے فرض تھے رکھ نہیں سکا بیماری کی وجہ سے کسی مجبوری کی وجہ سے تو اس کے اولیاء اس کے وراساں اس کی طرف سے روزہ رکھے گے <سلام> وہ فدیا دے بس کسی مسکین کو نہیں لیکن یہ حکم تو منسوخ ہو گیا نا اگلی ایت آ رہی ہے نا اگلی رمضان کا مہینہ کے لیے سراسر وبیہ ناطمن اور ہدایت کی واضح دلیلے ہیں ولفر اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے فمن شاہدم شہر بس جو شخص تم میں سے اس مہینے کو پالے لے یا ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس کا روزہ رکھے ومن کانا مریدا او سفر اور جو شخص مریض ہو یا مسافر ہو فد تم ایامن اخر تو گنتی پوری کرنا ہے دوسرے دنوں میں یرید اللہ بکم السرا اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتا ہے ولا یرید و بکم العسرا اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا ولی تردا <الْعِدَّة> تھا اور تاکہ تم گنتی پوری کرو تب اللہ علامہ <حَدَاكُم> اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی ہے اور تاکہ تم اللہ کا شکر کرو پہلے تھا کہ جو طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ دے لیں اب کیا, کیا؟ جو بھی رمضان کا مہینہ پاتا اس پر لازم ہے کہ وہ ردا رکھے پہلے یہ نہیں کہا تھا کہ روزہ رکھنا لازم ہے پہلے تھا طاقت ہے تو فدیہ دے لے نہیں تو روزہ رکھ لے اب کہہ دیا پھل یا اس پر لازم ہے پھر روزہ رکھے اور جو بیمار ہو یا مسافر ہو وہ کیا کرے فریدہ تمن یا مینخر وہ بعد کے دنوں میں روزہ پورا کرے اب اس فدیے کے نظام کو ختم کر کے روزے کو لازم کر کے اللہ چاہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے یعنی اللہ تعالی کے ہاں فدیہ دینے کی بجائے روزہ رکھنا آسان ہے اب دیکھیں نا آج کل مثلا کم از کم سو روپیہ خرچہ بنتا ہے ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ تو تیس دنوں کا تین ہزار تو وہ آدمی جو غریب ہے بیچارہ اور اس کے پاس اپنی دوائی کے لیے پیسے نہیں بیمار کے لیے وہ مسکین کو کیسے کھانا کھلا سکتا ہے اس کے لیے تو آسانی یہی ہے کہ وہ رزہ رکھے بیماری میں نہیں رکھ سکتا اللہ نے رخصت دی ہے صحت ملے گی پھر رکھ لے فوت ہو جائے گا مثلا اگر تو اس کے اولیا اس کی طرف سے روزہ رکھ لیں گے دس پندرہ بندے مل کے دو دو تین تین روزے رکھیں گے اس کی طرف سے ادا ہو جائے ادا ہو جائیں گے اس کا تعداد کی پوری ہو جائے گی فریج دینے سے گنتی پوری نہیں ہوتی اپنا سوال قریب ہوں بے شک میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ کو بلاتا ہے فلیبولی تو لازم ہے کہانی تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنا حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے لباس اللہ نے جان لیا کہ بے شک تم اپنی جانوں کی خیانت کرتے تھے اس نے تمہاری توبہ قبول کی تم پر مہربانی فرمائی و آفا اور تم کو معاف کر دیا فلآ نبا سو اب ان سے مباشرت کرو وب تبا کا تب اللہ لکم اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے تلاش کرو وہ کلو و شربو اور کھاؤ پیو ہب تاخیت البید من الخیت السودر یہاں تک کہ تمہارے لیے سیاہ دھاگے سے فجر کا سفید دھاگا خوب ظاہر ہو جائے الليل پھر روزے کو رات تک پورا کرو ولا تبا شیرو ہُن تم آ کے اور ان سے مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتقاف بیٹھے ہوئے ہو تلکہ حدود کا یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں فلا تقربوها ان کے قریب نہ جاؤ يبين للناس اسی طرح اللہ اپنی آیات لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچ جائیں ولاقل باطلی اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ پتلوبی ہاشکام اور ان کو حاکموں کی طرف نہ لے جاؤ لتا قلو من امبال الناس تاکہ تم لوگوں کے مالوں کا ایک حصہ کھا جاؤ بالعتمی گناہ کے ساتھ وہ تعلمون تالام حالانکہ تم جانتے ہو یہ ہے رشوت کہ لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے لوگوں کا مال ہی حاکموں کو تازیوں کو دینا جج کو کہہ دینا جی فیصلہ میرے حق میں کرنا اس میں سے دس فیصد آپ کو دے دیں گے یہ رشوت ہے اور جو زبردستی لوگ لیتے ہیں وہ رشوت نہیں مثلا کسی بھی محکمے میں چلا جائے بندہ تو وہ کام ہی نہیں کرتے جب تک وہ کچھ نہ کچھ اضافی نہ لے لے وہ رشوت نہیں ہے وہ ہے ٹیکس جگہ ٹیکس اس میں لینے والا جرم دار ہے دینے والا نہیں جاتے اس کی دو صورتیں ایک تو یہ ہے کہ بندہ اس کا اہل نہیں ہوتا ملازمت کا جو ہاں اگر اہل نہیں ہے اگر اہل نہیں ہے اور وہ پیسے دے کے ملازمت لے لیتا ہے تو یہ رشوت ہے دوسری صورت ہے کہ وہ ملازمت کا اہل ہے ٹھیک ہے اب اہل جو ہے ملازمت کا تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ ملازمت کے اہل ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب اس صورت میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ سب سے زیادہ اہلیت کس میں ہے جس کے پاس سب سے زیادہ اہلیت ہوتی ہے اس کو ملازمت دی جاتی ہے باقیوں کو نہیں دی جاتی ہے اب یہ تھوڑی اہلیت والا پیسے دے کر ملازمت لے لے اور زیادہ اہلیت والا محروم ہو جائے یہ بھی رشوت ہے ہاں ایک بندہ ہے وہ زیادہ اہلیت والا ہے اس کے بارے میں کئی جگہوں پر ایسا بھی واقعہ دیکھنے میں سامنے آیا کہ وہ خود کہتے ہیں حق آپ کا بنتا ہے ٹھیک ہے لیکن یا تو کوئی موٹی سفارش ہے تو لے جاؤ نہیں تو اتنے پیسے دو تو آپ کو ملازمت ملے گی وغیرہ جس کا حق آپ سے کام ہے اس کو دے دیں گے وہ دینے والے خود اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اگر وہ دیتا ہے تو پھر یہ رشوت نہیں ہوگی میں ہے ہے وہ چیزیں بردا دیکھنا کہ ایمٹیکل ہے ایمٹیکل ہے مکھی کرا ہے اندر مچکی کے حوالے مکھی کو انہوں نے پکڑنا تھا پکڑنا پکڑنی مضری کا یہ وہ فرمایا نے اس باتوں ہے سائی کی بدلی ہے سائی کی وہ تو روڈ پہ یہاں اس کو نہیں یہ تو نہیں وہ دے دے گاڑی نہ ہودی وہ دے دے مکھی اگ دی کوشش کرم والی صفائی کر دی ہے شہر ہے صبح چلو جی وہ زبردستی ہے نا وہ تو نہیں اس پہ تو وہ بیچارہ دینے والا مجبور ہے نا وہ زبردستی نہ ہق لے رہا ہے بلا وجہ لے رہا ہے یس النا کا اہل ये कल पढ़ लें काफी टाइम हो गया है हो पैंतालीस